السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے بہت ہی ہوشیار سمجھدار ساتھیوں ہو. کہانی گھر میں خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں قرآنی مزیدار پرانی تاریخی سیکھتی سکھلاتی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے جی اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں سولویں سپارے سے ایک اور کہانی اور جو ہمیں اللہ تعالی نے بتائی ہے سورہ مریم میں یہ کہانی ہے ایک نبی کی مگر اللہ تعالی نے قرآن میں بس تھوڑا سا ان کا ذکر کیا ہے ان کی باقی کہانی ہمیں پتہ چلتی ہے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور کچھ تفسیروں سے سنتے ہیں ان نبی کا نام تھا ادریس علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس کے بعد نبی بنے تھے مرخین کا کہنا ہے کہ آپ بابل یعنی عراق میں پیدا ہوئے یا پھر مصر میں قرآن کریم میں آپ کو آپ کا نام ادریس آیا ہے مگر کچھ جگہوں پہ آپ کا نام اخنوخ بھی آتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ادریس نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا بلکہ اپنی زندگی کا زیادہ حصہ پڑھانے میں ہی گزارا چنانچہ لوگ آپ کو ادریس کہنے لگ گئے یعنی کہ درس دینے والا ہوا یوں کہ حضرت شیس علیہ السلام کے انتقال کے بعد کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار جو بہت تھوڑی تعداد میں رہ گئے تھے یعنی کہ جو اچھے لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے برے کام کرنے شروع کر دیے ایک دوسرے سے لڑائیاں کرتے جھوٹ بولتے بدتمیزی کرتے قتل و غارت کرتے فساد پھیلاتے بتوں کی پوجا بھی کرتے اور آگ کی بھی عبادت شروع کر دی یعنی کہ سب کے سب بن گئے شیطان کے پکے دوست اور یہی وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس بگڑی ہوئی قوم میں ایک نبی کو بھیجا اور حضرت چیز کی نسل سے حضرت ادریس کا انتخاب فرمایا حضرت ادریس میں وہ تمام خوبیاں اور اچھی باتیں موجود تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے حضرت ادری حضرت عدم علیہ السلام کے دین کو ماننے والے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے پرہیزگار تھے اور سب سے بڑی بات نہایت سچے انسان تھے جب وہ نبی بنے تو انہوں نے لوگوں کو اچھی باتیں بتانا شروع کر دی مگر جو وہ اچھی باتیں بتاتے تھے تو لوگوں کو یہ باتیں بہت ہی بری لگتی تھیں چنانچہ سارے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے اور جو حضرت ادریس بتباتیں باتیں بتاتے تھے اور جو لوگ ان کی مانتے تھے ان سب لوگوں کو طرح طرح سے تنگ کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ حضرت ادریس نے سوچا کہ وہ ہجرت کر لیں چنانچہ ہجرت کر کے وہ دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک بہت ہی خوبصورت علاقے کی طرف چلے گئے پھر وہاں پہ وہاں سے وہ گئے مصر کی طرف اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے حضرت ادریس جہاں بھی جاتے تھے وہاں پہ لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے رہتے تھے دریائے نیل پہنچ کر بھی انہوں نے لوگوں میں درس و تبلیغ کا کام جاری رکھا اور جانتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام اس وقت کی تمام زبانوں سے واقف تھے یعنی کہ جو بھی لوگ اس وقت زبان بولا کرتے تھے حضرت ادریس کو وہ تمام زبانیں آتی تھیں اور جہاں پہ جو لوگ موجود ہوتے تھے حضرت ادریس علیہ السلام انہی کی زبان میں انہیں درس دیا کرتے تھے اچھے ساتھیوں جیسا کہ بتایا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کا بہت زیادہ ذکر نہیں کیا صرف دو مرتبہ آیا ہے ایک تو سورہ مریم میں اور دوسرا صورت الانبیاء میں اور کہتے ہیں کہ حضرت ادریس حضرت نع علیہ السلام سے ایک ہزار سال پہلے پیدا ہوئے تھے اور وہ سب سے پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا ایجاد کیا یعنی کہ وہ قلم سے لکھا کرتے تھے اس سے پہلے لوگوں کو لکھنا نہیں آتا تھا اور کپڑا سینا بھی ایجاد کیا ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے یعنی کھال سے اپنے آپ کو ڈھک لیا کرتے تھے حضرت ادریس نے کپڑے کو ناپ کر کاٹ کر اور پھر اس کو سینا سکھایا اور پھر جو کہ پڑھے لکھے تھے عقل مند تھے انہوں نے اسلحہ بھی اجاد کیا اور اسلحہ تیار کر کے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے تھے ان لوگوں سے جہاد بھی کیا کہتے ہیں کہ حضرت ادریس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا سر مریم نے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے ان کو بہت اونچی جگہ اٹھا لیا تھا اب کیسے اٹھایا تھا فرشتے ان کو لے گئے تھے کیوں لے گئے تھے یہ ہم نہیں جانتے بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا ہی بتایا ہے کہ انہیں آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا اور پھر وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے نیک لوگوں جیسا بنائے اور ہمارے سے اللہ تعالی کی دوستی پکی ہو جائے آمین اللہ حافظ